سدات و یا الحمد اللہ شفا شریف ہمارا جاری ہے قرآن مجید فرقان شمید نبی کریم رعف رحیم علیہ افضل السلاط والتسلیم تسلیم کا عظیم الشان مجوزہ ہے اس کے موجزہ ہونے کی وجوہات کو کہ کس وجہ سے یہ موجزہ ہے یہ قضی آزمال کی رحمت اللہ بیان فرما رہے ہیں پچھلے درس میں پچھلے سبق میں ہم نے یہ سنا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو جملے ہیں جو کلمات ہیں وہ ایسے فصیل و بلیغ ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے فسحا اور بلغا اس کے سامنے آجیز آ گئے اور باوجود قادر ہونے کے, کلام پر قدرت رکھنے کے باوجود بولنے میں مہارت کے باوجود اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکے یہاں دوسری وجہ قاضی آز مالکی رشمۃ اللہ ہی طرح بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح قرآن کے جملے آیتیں سورتیں یہ فصیح و بدی ہے اسی طرح قرآن کا جو انداز ہے جس طرح ہر آیت کے آخر میں جا کے وقفہ ہوتا ہے کہ بات تمام ہونے پر رک جاتے ہیں آیت پوری ہو جاتی ہے یا آگے سے تعلق بھی ہو تو درمیان میں جس انداز میں رکا جاتا ہے آیت پوری ہوتی ہے پھر دوسری آیت سے شروع ہوتے ہیں یعنی درمیان کے اندر جو وقفے آتے رہتے ہیں یہ وہ اسلوب ہے وہ انداز ہے وہ طریقہ ہے کہ جس نے عرب کے بڑے بڑے فصیح اور بری لوگوں کی عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیا کہ اس انداز کا کلام اس انداز میں گفتگو کسی اور مقام پہ نہیں پائی جاتی کہ جملے بھی پھنسی ہو بلیغ ہو اور اپنی جگہ پہ جا کے بات پوری ہو کے وہاں پہ وقف ہو جائے رک جائے آیت تمام ہو جائے ایسا پیچھے کبھی بھی ان کے کلام کے اندر نہیں گزرا نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوا ہے تو قاضی کی رحمت اللہ کا ناڑے یہاں پر اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو پرانے مجید فقان حمید کا اسلوب ہے وہ عربی ہونے کے باوجود اہل عرب کے اسلوب کے بالکل ایسا مخالف ہے کہ اہل عرب اس کے مثل لانے سے آجیز آ چکے ہیں کہ اس طرح کا کلام وہ نہیں کر سکتے اس طرح کا کلام وہ نہیں لکھ سکتے جیسا قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سامنے موجود ہے پہلی بات یہ بیان کی ہے پھر اس کے بعد کچھ واقعات بیان کیے پہلے اسے دیکھیں فرماتے ہیں الوجہ من الجاز ہی الغریب المخاداری العرب ومناهج نظمها ونسرها الذي جاء عليه ووقفت مقاطع آية وانتهت فراصيل كلماته إليه ولم يوجد قبله ولا بعده نذير له ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه بل حارت فيه عقولهم وتدلهت دونه أحلامهم ولم يهددوا إلى مثله في جنس كلامهم من نسر او او سجعین او رجزین او اوشین قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ ہی قرارے فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ جو تھا کافر لیکن عرب کا بہت بڑا بلیغ شخص تھا اس نے جب قرآن مجید فرقان حمید کو سنا تو اس کا دل بڑا نرم پڑ گیا جس کا واقعہ پچھلے سبق میں گزر بھی چکا کہ اس نے قرآن پاک کی تعریف کی کہ یہ قرآن پاک کے میں بڑی حلاوت ہے اور اس پر بڑی رونک موجود ہے اس کا نچلا حصہ یہ تر ہے اور اوپری حصہ پھل والا ہے یہ اس نے بیان کیا تھا تو اس کا دل بڑا نرم پڑ گیا تھا اور یہ مائل با اسلام ہو چکا تھا لیکن ابو جہاز اس کے پاس آیا اور اس کا جو ہے وہ ذہن خراب کیا اس کے اوپر انکار کیا اور قرآن پاک کے بارے میں اس نے گفتگو کی اور غالباً اس نے یہ کہا کہ قرآن پاک تو شیروں کی طرح ہے تو اس پر اس نے کہا ولید بن مغیرہ نے کہ مجھ سے زیادہ تم میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو شعروں کو جاننے والا اشعار کو مجھ سے زیادہ جاننے والا تم میں کوئی نہیں ہے پھر قسم کھا کے اس نے کہا کہ جو کچھ حضرت فرماتے ہیں اس میں سے کچھ بھی شعر کے مشابے نہیں ہے شعر کی طرح یہ قرآن نہیں ہے جس کو قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ <شَعِر> یہ کا قول نہیں ہے تو اس نے کہا کہ اشعار ہوتے تو اشعار کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے کون یہ تعلی تھی اس کی اگرچہ اس سے بھی بڑھ کر جاننے والے تھے لیکن یہ خود بہت فصیح آدمی تھا لیکن اس نے اس بات کو بیان کیا کہ میں اشعار تمام کے تمام جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو قرآن بیان کرتے ہیں قرآن اشعار کے مشابہ نہیں ہے لہذا تیرا کہنا یہ بالکل غلط ہے کہ قرآن یہ شعر ہے فرماتے ہیں ما يشبه يقول من هذا اسی طرح ایک اور واقعہ اسی کا بیان کرتے ہیں کہ جو حج ہے یہ چونکہ اسلام کی تشریف آوری سے پہلے یعنی حضور حضر الصلاط اسلام کے اعلان سے پہلے بھی کافی عرصے پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے حضرت ابراہیم علاء نبی, نبی علیہ الصلاط اسلام کے زمانے سے حج کی ادائیگی کی جاتی ہے اس کے فرائض ادا کیے جاتے ہیں ہر سال دور دور سے قافلے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے تو یوں مکہ مکرمہ یہ تمام کا مرجے تھا تو ورید بن مغیرہ نے ایک دفعہ جب ہج کا موسم آیا تو اس نے کہا کہ اب قافلے آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کرنی ہے اور ہم باتیں کریں گے ان کے بارے میں تو کوئی ان کے بارے میں کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا کوئی, کہے گا کوئی کاہین کہے گا کوئی شاعر کہے گا نا زب کوئی مجنون کہے گا کوئی کچھ کہے گا تو ایک بات پر متفق ہو جاؤ سارے کہ جو کہنا ہے سب نے ایک کہنا ہے تاکہ ایک دوسرے کی تقریب نہ ہو ایک دوسرے کو جھٹلانا نہ ہو مل کے ایک باتیں کر لیتے ہیں وہی ناوز بلّہ حضور السلاط اسلام کے خلاف کہیں گے تو کسی نے یہ کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں یعنی جادوگر ہیں نجومی ہیں یہ ہم کہیں گے تو اس نے کہا کہ حضور علیہ السلاط اسلام تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہی نہیں ہے جس طرح کی خفیہ باتیں کاہن کرتے ہیں جیسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ تو کرتے ہی نہیں ہے جو بھی دیکھے گا وہ یہ کہے گا کہ حضر کاہن نہیں ہے تو کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ نا حضب اللہ وہ مجنون ہے دیوانے ہیں تو اس نے یہ کہا کہ وہ مجنون بھی نہیں ہے ہم نے کبھی ان کے اندر ایسی حرکتیں نہیں دیکھی جو پاگل لوگ کرتے ہیں مجنون لوگ کرتے ہیں نہ ہی کوئی ایسا وسوسہ ان کے پر تاری ہوتا ہے تو دیکھنے والا کہے گا کہ ان سے بڑھ کر عقل کون ہے جنون تو تصور ہی نہیں ہے یا پر ان سے بڑھ کر عقلمند کوئی نہیں تو تمہاری بات پھر بھی غلط ہو جائے گی پھر کسی نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں تو اس نے شیر کی ساری قسمیں بیان کی کہ شیر رز ہو حضر ہو قریبا ہو مبسوط ہو مقبود ہو یہ ساری قسمیں ہیں اشعار کی الگ الگ بحروں کے اندر جو اشار کہے جاتے ہیں اس کے جو اسلوب ہوتے ہیں وہ بیان کی تاکہ یہ ساری کی ساری قسمیں ہیں ہم سب قسموں کو جانتے ہیں کوئی بھی قسم ایسی نہیں کہ ان کی گفتگو کے مشاب ہے حضر تو شعر کہتے ہی نہیں تو تمہاری بات پھر بھی غلط ہو جائے گی تو کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ ساحر ہیں جادوگر ہیں یہ کہہ دیں تو اس نے کہا کہ حضور استاد اسلام کو ہم نے کبھی جادو کرتے دیکھا ہی نہیں نہ وہ جس طریقے سے عورتیں گرا باندھ کے پھونکے مارتی ہیں اس میں جادو کرتی ہیں یا جادوگر جادو کرتے ہیں حضر الستاد اسلام یہ کام بھی نہیں کرتے تو لوگ کہیں گے کہ جادوگر بھی نہیں ہے تو اب یہ سارے کے سارے پلان بناتے جا رہے تھے اور خود ہی رد کرتے جا رہے تھے کہ کوئی بات اس کے اندر ایسی ہی یعنی تسلیم کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں یعنی باوجود مخالفت کے حضرت اسلام کی حقانیت اور سچائی ان کے سامنے ظاہر تھی اب کچھ بھی نہیں بچا کہ کیا کہاحر کہہ سکتے ہیں نہ کاہین کہہ سکتے ہیں نہ مجنون کہہ سکتے ہیں نہ شاعر کہہ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیا کہیں تو پھر یہ طے کیا کہ سب سے جو اسم قریبی بات ہے وہ ہم یہ کہیں کہ یہ ساحر ہیں اور ایسا شہر کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جدائی ہو جاتی ہے جادو سے جدائی ہو جاتی ہے بھائی بھائی سے دور بھائی بہن سے خاندان سے دور ہو جاتا ہے یہ طے کر لیتے ہیں یہ باتیں ہم کہیں گے کہ جو بھی ان کی دعوت سنتا ہے وہ ان کا ہو کے ریکسٹ رہ جاتا ہے اور پھر دوسروں سے دور ہو جاتا ہے لہٰذا ان سے دور رہو یہ طے کرنے کے بعد یہ بیٹھ گئے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ غرنی ومن خلق تو وحیدہ رہنے دو مجھے اور اس کو کہ جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے کافی ساری آیتیں نازر فرمائی ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہ اس کا حساب اللہ تبارک و تعالی جس طرح دے گا ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا تو اس میں یہ بات ظاہر ہو گئی کہ قرآن مجید فرقان حمید خود ان اہل عرب کے مطابق ایسا تھا کہ جو ان کے اسلوب کے مطابق نہیں تھا یعنی وہ اس کی طرح گفتگو کا کر نہیں سکتے تھے مانتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مثل لانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے فرماتے ہیں وفی خبره الاخر ما هو بزمزمته ولا سجعه قالوا مجنون قال ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته قالوا فنقول شاعر قال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريده ومفصوته ومقبوطه ما هو بشاعر قالوا فنقول صاحر قال ما هو بصاحر ولا نفسه ولا عقده فما قال ما من انا یعنی ان میں سے جو بات کہو گے میں بھی جانتا ہوں تم بھی جانتے وہ بات لی چاروں باتیں جو کہو گے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں باطل ہیں يحذرون الناس فأنزل الله تعالى في ذرني ومن خلقت اسی طرح ایک اور کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اتبا بن ربیا اس نے جب قرآن سنا تو بے اختیار یہ کہ اٹھا کہ اے میری قوم تم جانتے ہو کہ میں نے شعر میں سے یا کلام میں سے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی مگر یہ کہ میں اس کو جانتا ہوں کلام کیسا ہی اور اب کا اس کو میں جانتا بھی ہوں اس کے بارے میں گفتگو بھی کرتا ہوں اور اس کو میں نے پڑھا ہوا بھی ہے اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم جو کلام کرتے ہیں میں نے اس کی مثل نہیں سنا نہ وہ شعر ہے نہ وہ شہر ہے نہ وہ کہانت ہے نہ وہ کام ہو سکتے ہیں نہ وہ ساحر ہو سکتے ہیں نہ وہ شاعر ہو سکتے ہیں ان کا کلام ان کا کلام ہے ان کے کلام کی مثل دوسرے کے پاس کوئی کلام نہیں ہے جو قرآن وہ لے کر آئے ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے فرماتے ہیں قرآن یا قوم تم انی لم اتر بھی اسی طرح کی گفتگو کی اور اس بات کو بیان کیا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ قدر صاحبی ہیں اور ابتدائی اسلام میں ہی ایمان لے کر آ گئے تھے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی انیس سے بڑھ کر کوئی شاعر دیکھا ہی نہیں جیسے پہلے بیان ہوا تھا کہ اہل عرب ان کے مقابلے عام طور پر اشعار کے ہوا کرتے تھے یا جھگڑوں کے ہوا کرتے تھے تلوار بازی کے ہوا کرتے تھے اور بڑا مقابلہ ان کا شعر و شاعری کا ہوا کرتا تھا تو سیدنا غفاری رضی اللہ عنہ زمانۂ جہلیت میں خود بھی اشعار کہا کرتے تھے ان کے بھائی انیس ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر میں نے شاعر نہیں دیکھا جاہلیت کے زمانے میں انہوں نے ایک ساتھ بارہ شاعروں سے مقابلہ کیا اور تمام کو انہوں نے شکست دے دی تھی جن میں سے ایک خود کہتے ہیں کہ خود میں تھا ان کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے جب سیدنا سعید نبر رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے اس سے پہلے ان کے بھائی کو انہوں نے مکہ مکرمہ بھیجا وہ بھی ایمان لے کر آئے تھے مکہ مکرمہ پہنچے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی سے ملاقات کی ملاقات کرنے کے بعد یہ جب واپس اپنے الفاظ تھے کفار مکہ مشرقین مکہ حضور اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں یہ کاہن ہیں یہ ساحر ہیں باللہ لقد سمعت قول ہے میں نے <يَلْتَئِن> شاعروں کے کلام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کو پیش کیا اس سے ملا کے دیکھا حضور علیہ السلط کے کلام کو کسی بھی شاعر کے کلام سے کوئی مشابہت نہیں ہے اور جب میں نے یہ بات کہہ دی اتنے بڑے شاعر نے تو میرے بعد کسی کی زبان پہ یہ بات جاری نہیں ہونی چاہیے کہ حضرت اسد السلام کا جو کلام ہے جو قران مجید فرقان حمید اللہ کی طرف سے وہ لے کر آئے وہ شعر ہے وا انه لصابق وانهم لكاذبون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور کفار مکہ جھوٹے ہیں تو یہ پھر اسلام نے کرا گئے تھے اسید ابو ذر اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لے کر آئے تھے فرما وقال النظرربن الحادث نحبه وفي حديث الإسلام أبيذّ وصفف أ خااه ونيس فقادة والله ما سمعت بأشعر من أخيق يس لقد نقد ن عشر شاعرا في الجهرية أنا أحدهم وأده إن تلك إلى مكة وجاء إلى أبيذّ بالحبر النبي ص الله عليه ووس قلت فما يقول الناس. دو قاضی رحمت اللہ ترارے نے مزید کی ہیں اسی حوالے سے ایک تو اس بات کو بیان کیا کہ جیسا کہ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ایک تو ہے قرآن مجید فرقان شمید کے اپنے جملے انا کل کا بے شک ہم نے آپ کو کو عطا کر دی ایک تو یہ جملے ہیں جو انتہائی آدھا درجے کے انا کل کا ہم نے آپ کو کوسر عطا کر دی, دی جا چکی ہے کوسر اس کے اندر سینکڑوں معنی موجود ہیں کہ کوسر کا مطلب کیا افوئینہ کہا آنا کا نہیں کہا اعتا کہا ہے ایتا نہیں کہا ان تمام کے اندر بلاغت اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یہ الفاظ کیوں استعمال کیے آقینہ کہا نقطی نہیں کہا کہ ہم آپ کو دیں گے آقینہ کہا ہے یعنی دے چکے ہیں آپ کو آپ کو مالک بنا چکے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہر جملہ اپنی جگہ پر یہ فصاحت و بلاغت کا جامع ہے ٹھیک ہے یعنی ہر جملے کے اندر اپنے اعتبار سے کیا ہے فصاحت و بلاغت ہے ایک تو خود یہ فصیح اور بڑی جملہ پھر اس کے بعد اسلوب کتنا خوبصورت انا ان هو یعنی ہر آیت, کے اوپر رک جانا ہر آیت پر رک جانا وقف کرنا یہ اپنا اسلوب ہے یہ دو چیزیں ہیں یہ دو چیزیں بعض علماء نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید دونوں اعتبار سے موجودہ ہے دونوں ادبار سے موجودہ اپنے خود بھی ذاتی ہی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اور دوسرا اپنے اسلوب غریب انداز بیان کی وجہ سے کہ اہل عرب دونوں چیزوں سے عاجز ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ دونوں کا مجموعہ مل کر معجوزہ بنتا ہے مل کر معجوہ الگ الگ نہیں بلکہ مل کر معجوزہ بنتا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ دونوں الگ الگ معجوزہ ہیں اسلوب بھی ایسا ہے کہ اہل عرب اس کی مثل لانے سے عاجز ہیں اور خود جملے ایسے ہیں کہ اہل عرب اس کی مثل لانے سے ہے ایک بات یہاں پر یہ بیان کی ہے پھر دیکھنے پھر مزید جائر کرتے ہیں فرماتے ہیں والأخبار في هذا خارج عن قدرتها مباین لفصاحتها و وإلى هذا ذهب غير واحد من أئمة المحققين وذهب بعض المغتدى بهم إلى أن العجاز في مجموع البلاغة والأسلوب وأتى على ذلك بقول تمنجه الأسماء وتنفر منه القلوب والصحيح ما قدمناه والعلم بهذا كله ضرورة مقطعا ومن تفننا في علوم البلاغة وأرهص خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يغفى عليه ما قلناه وقد اختلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه فأكثرهم يقولون إنه مما جميع في قوة جزالته ونصاعة ألفاظه وحسن نظمه وإيجازه وبديع تعليفه وأسلوبه لا يصح أن يكون في مقدور البشر وأنه من باب الخوارق الممتلعة الأقدار الخلق عليها كإحياء الموتى وقلب العصى والتسبيح الحصى یعنی اب دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ پرانے مزید رکانے شمی جس میں جگہ جگہ اہل عرب کو کفار قریش کو اس بات کا چیلنج کیا گیا بلکہ ساری ہی مخلوق کو چیلنج کیا گیا کہ اس کی مثل ایک کی صورت لے اؤ جس کو بلانے کی استطاعت رکھتے ہو بلا لو دو اب تمہارے گواہ ہیں جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بلا لو فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا بس اگر نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے قل انجتمع الانسان والجن على ان یاتوا بمثل هذا القران لا یاتون بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا <دَحیرًا> آ فرمادیا جی کہ اگر انسان اور جنات اس قرآن کی مثال لانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس کی مثال نہیں لا سکتے اگرچہ ایک ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں یہ جو چیلنج کیا گیا اس کے بارے میں دو طرح کے قول بیان کیے یہاں پر قاضی از مار کی رحمۃ اللہ تعالی ایک یہ ہے کہ انسان کی قدرت کے اندر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عاجز کر دیا کہ دیکھو جو کلام تم کرتے ہو انہیں الفاظ کے ساتھ تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود تم اس کی مثل نہیں لا سکتے بعض اللہ فرماتے ہیں کہ قدرت یعنی ہو سکتا ہے انسان کی قدرت کے اندر لیکن اللہ تبارک وطر نے کسی انسان کو قدرت دی نہیں ہے لانا چاہے اللہ تبارک و چاہتا تو ان کو انسان کی قدرت کے اندر کر دیتا ہے یعنی انسان کی قدرت میں ہے لیکن اللہ تبارک وطر اس سے انسان کو آجز کر دیا ایک قول یہ ہے لیکن یہ ضعیف قول ہے یہ ذیف کال صحیح یہ ہے کہ انسان اصلا اس پر قادر ہی نہیں ہے سرے سے اس پر قادری نہیں ہے ایک یہ کہ قادر لیکن اللہ تبارک و تر نے آزش کر دیا نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا کہ اس کی مثل کوئی لا نہیں سکتا اور صحیح یہ ہے کہ اصلا انسان کی قدرت کے اندر یہ ہے ہی نہیں انسان اس کی مثل لا نہیں سکتا جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال دی کہ جو کنکریاں ہیں ان کا کلمہ پڑھ لینا انسان اس کی مثل کر ہی نہیں سکتا جو موساط اسلام کا ہے وہ سانپ کے اندر تبدیل ہو گیا تبدیل ہو گیا کوئی آنکھوں کا اس میں نہیں تھا کہ آنکھیں جو ہے وہ پھیر دی گئیں وہ حقیقت موجوزہ تھا وہ جادو نہیں تھا تو وہ اصح جو تھا وہ کیا ہو گیا سانپ کے اندر تبدیل، انسان کی قدرت کے اندر ہی نہیں انسان کی قدرت میں نہیں ہے جادوگر جو جادو کرتے بھی ہیں تو اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں نظر بندی کر دیتے ہیں جیسے وہ نظر آتا ہے اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا اللہ مبارک وطالہ اپنے نبیوں کو ولیوں کو اس کی قدرت دیتا ہے لیکن ہر ایک کے بس کے اندر یہ بات نہیں ہوتی تو کئی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اسن انسان کی قدرت کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے تو یوں ہی قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ اس بندے کی قدرت کے اندر ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن کی مثل لا سکے ٹھیک ہے صحیح بات یہی ہے ٹھیک ہے اسی کو بیان کرتے ہیں قاضی آزمال کی رحمتہ اللہ اور مزید یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے صحیح تو یہ ہے کہ قرآن مزید یہ انسان کی قدرت میں اصلا نہیں ہے اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ انسان کی قدرت کے اندر ہو سکتا ہے تو پھر بھی تو اہل عرب کی آجزی ظاہر ہو گئی یعنی بدرجہ اولہ ظاہر ہو گئی ایک تو تھا کہ ان کی قدرت میں ہی نہیں تھا ایک ہی کہ ان کی قدرت کے اندر ہے کہ تم کلام کے ماہر ہو کلام کے جیسی چاہے گفتگو کر لیتے ہو پیچھے بیان کیا کہ کوئی بالکل گمنام ترین شخص ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہو اشار کہتے ہو اس کو عرب کا مشہور شخص بنا دیتے ہو کوئی بخیل ترین شخص ہے اس کے سامنے ایسے اشار پڑتے ہو ایسی اس سے گفتگو کرتے ہو کہ وہ سخاوت پہ مجبور ہو جاتا ہے بزدل ترین شخص ہے اس کو ایسا تم جذبہ دلاتے ہو اپنی گفتگو کے ذریعے کہ بہادر ترین شخص بن جاتا ہے لیکن قرآن کی مثل تم نہیں لا سکے اتنے کادر الکلام ہونے کے باوجود اگر تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اللہ تبارک و کے سچے رسول ہیں یہ غازی ازمال کی رحمت اللہ ترال دلیل بیان فرماتے ہیں کہ باوجود اگر اس قول کو تسلیم کر لیا جائے تو اہل عرب باوجود قادر ہونے کے قرآن کی مثل نہیں لا سکے اس کا مطلب نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج بالکل ٹھیک تھا اللہ تبارکوادر نے جس بات کا اعلان کیا وہ بالکل درست تھا تو اب ان کو چاہیے کہ حضرت اسلام پر ایمان لے کر آتے لیکن اس کے باوجود یہ ایمان لے کر نہیں آئے ٹھیک ہے پھر بزی فرماتے ہیں رحمتہ اللہ ہی طرح اس حوالے سے کہ جیسا کہ پیچھے بھی بیان ہوا دوبارہ اسی بات کو بیان کیا ہے کہ یہ اونچی ناکوں والے تھے الفاظ استعمال کیے شموخ شموخلف اونچی ناک والے بڑے تکبر والے تھے ایسے ایسے ان کے تکبر کے واقعات کتابوں کے اندر لکھے کہ بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا تکبر ان لوگوں کے اندر موجود تھا کچھ چیز گر جائے تو اٹھانا پسند نہیں کرتے تھے کہ جھکنا پڑے گا جھکیں گے نہیں ہم لوگ نام ایسے رکھتے تھے کہ جس کے اندر کسی طرح آجسی کا پہلو ہونا ہی نہیں چاہیے وہ بی نام نہیں رکھیں گے عبد نام نہیں رکھیں گے کہ ہم عبد نام رکھیں رکھے نامزب اللہ ایسا تبر ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود قرآن نے ان تمام کی جو تھی وہ خاص آلود کر دی کہ ٹھیک ہے اگر تم اتنے ہی اونچی ناک والے ہو ایسے ہی کاجر الک ہو تو آؤ قرآن کی مثل لے کر آؤ لیکن قرآن کی مثل وہ نہیں لا سکے حتیہ کے قتل ہونے پر جزیا دینے پر ضلیل ہونے کے اوپر ہر چیز پر انہوں نے اکتفا کر لیا لیکن قرآن مجید کی مثل نہیں لا سکے اس سے ان کا عاجز ہونا بالکل ظاہر ہو گیا بیان فرماتے ہیں قادی آزماد کی رشمۃ اللہ کراڑے وہ ادب طریقے فعجز العرب عنه ثابت واقامه الحجه عليهم بما يصيح ان يكون في مقدور البشر وتحديهم بان ياتوا بمثله قاطعا وهو ابلغ في التعجيل واحرب التقريع والاحتياد بمدي بشر مثلهم بشيء ليس من قدره البشر لازم وهو ابهر ايه واقمع دلالذ وعلى كل حال فما اتوا في ذلك بمقال بل على الجلائم والقتل وتجرعوا كأسات الصغار والظل وكانوا من شموخ الألف وإباءة الضيم بحيث لا ينصرون ذلك اختيارا ولا يرضونه إلا اضطرارا وإلا فالمعارضة لو كانت من قدرهم والشغل بهن أهضن عليهم وأسرع بالنجع وقطع الأذر وإفحام الهصم لديهم وهم ممن لهم قدرة على الكلام وقنوة في المعرفة به لجميع الألام وما منهم إلا من جهد جهده واستنفذ ما عنده في إغفاء ظهوره وإغفاء نوره فما جلوا في ذلك خبيئة من بنات شفاةهم ولا أتوا بندفة من معين مياه مع طول الأمد وكثرة العدد والتظاهر الوالد وما ولد بل أبلسوا فما نبسوا فن کے اعتبار سے علمی اعتبار سے ابحاس تھی آگے کی جو بات بیان کرتے ہیں وہ سمپل ہے سادہ ہے کہ قرآن مجید فرقان شمید کا ایک مجزہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید فرقان شمید نے آنے والی بات کو بیان کیا وہ ویسے ہی واقع ہوا یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ مغیبات یعنی غیب کی خبریں قرآن مجید فرقان شمید بیان فرماتا ہے ان میں سے کچھ مثالیں یہاں پر قاضی آز کی رحمتہ اللہ تعالی نے بیان کی ہیں کہ قرآن مجید فرقان شمید نے اس طرح فرمایا اور کچھ ہی عرصے کے بعد ایسا واقع ہو گیا جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں محلقین رؤوسکم و مقصدین کہ حلق کروائے ہوئے ہیں اور بعضوں نے تقصیل کروائے ہوئے ہیں اس طریقے سے مسجد حرام کے اندر امن کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے عمرت القضاء کے موقع پر آپ کا یہ خواب پورا فرما دیا کہ آپ اپنے اصحاب کی بڑی تعداد کے ساتھ مسجد حرام کے اندر امن کے ساتھ داخل ہوئے حضور علیہلاسلام اور آپ کے ساتھ نے ہلک کروایا اور بعضوں نے تقسیم کروائی تو قرآن مجید فرقان حمیر نے فرمائے الْمَسْجدَ الْحرَامَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ محلقينَ کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ چاہے امن کے ساتھ امن کے ساتھ داخل ہوگا عمرت القضاء کے موقع پر جب عمرہ رہے گیا تھا فارق قریش کے وجہ سے آنے والے سال جب اس کا عمرے کی قضاء کی تو یہ خواب حضورﷺ السلام کا پورا ہوا اور پہلے ہی قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو بیان فرما تو جیسا قرآن نے فرمایا بیسا ہی واقع ہوا فرماتے ہیں الوجہ السالس تیسری وجہ من العجاز من تبع علیہ من الاخبار بالمغیباتی وما لم جکن ولم جقع فوجد کما ور دوسری آیت بیان کرتے ہیں بہت ساری آیتیں ان میں سے وضاحت کرتا ہوں کہ اہل روم اور اہل فارس ان کے درمیان عرصہ دراز سے جنگیں چل رہی تھیں کبھی وہ غالبات ہے کبھی یہ لیکن جب حضور اسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت رومیوں کے اگر حالات پڑے جائیں تو روم والے بہت زیادہ پستی کے اندر تھے اور بہت زیادہ کی کمزور تھے تو کسرا نے فارس کے حکمران نے ان کے اوپر لشکر کشی کی اور ان کے ملک کو ان سے چھین لیا اور ان کے اوپر غالب آئے ہوئے تھے روم والوں کے اوپر اب اہل روم جو تھے یہ تھے عیسائی اور یہ اہل کتاب تھے اہل روم عیسائی یہ اہل کتاب تھے جبکہ فارس والے یہ مجوسی تھے آگ کی پوجا کرنے والے تھے تو ہیں تو دونوں کو فار لیکن بہ مجوسیوں کے چونکہ عیسائی اہل کتاب ہیں کتاب کو ماننے والے نبیوں کو ماننے والے وہ سرے سے نبیوں کو ماننے والے نہیں فارس والے سرے سے نبیوں کو ماننے والے نہیں تھے دونوں مسلمانوں سے یوں تو دور ہیں لیکن فارس والوں کے مقابلے میں روم والے یہ مسلمانوں سے قریب تھے کہ وہ بھی اہل کتاب یہ بھی اہل کتاب تو اس لیے مسلمانوں کی فطری ہمدردیاں جو ہیں وہ روم والوں کے ساتھ تھیں کہ روم والے اور فارس والے فارس والوں کے ساتھ کفار مکہ کی ہمدردیاں تھی اب ہوا یہ کہ فارس والے روم والوں پر غریب آ گئے اہل فارس اہل روم پر غریب آ گئے تو اس پر غفار قریش نے بڑی خوشیاں منی کہ دیکھو اہل کتاب جو ہیں ان کے اوپر ہمارے بھائی جو مشرقین ہیں فارس والے وہ غریب آ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ پرانے مجید شمید کی آیت نازل ہوئی روم والے مغلوب ہوئے قریب کی زمین میں ان قریب یہ غالب آئیں گے ان قریب اپنے مغلوب ہونے کے بعد یہ غالب آئیں گے چند سالوں کے اندر تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کافر ہے اس بات کی شرط لگا لی تھی اور اس وقت شرط تھی اس کی حرمت نازل بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ کافر کے ساتھ معاملہ تھا تو حضر السلام نے کچھ سال بڑھا دیے تھے کہ اتنے اونٹوں کی شرط لگا لو کہ اہل روم غالب آ جائیں گے اور اتنے سال بڑھا دو کہ اتنے سال کے اندر اندر اہل روم یہ اہل فارس پر غالب آ جائیں گے اگر اس وقت کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تصور ہی نہیں ہوتا جس طرح رومی مغلوب ہوئے تھے اور کیسر کا جو حال تھا اس کو پڑھ کے بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ رومی جو ہے وہ فارس کے اوپر غالب آ سکتے ہیں اب اس وقت قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کی پیشن گوئی کی اور کچھ ہی سال کے بعد رومی فارسیوں کے پر غالب آگے تو قرآن نے فرمایا غلط غلی بون اپنے مغلوب ہونے کے کچھ عرصے کے بعد رومی کیا ہو جائیں گے غالب ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا کہ کچھ سالوں کے اندر رومی جو ہے وہ فارسیوں کے اوپر غالب آگ ہے اسی طرح قران مجید فرقان الشمید میں فرمایا وقوله تعالی بم من بعد غضبهم سیغضبون وقولہ ليظهره على الدين كله وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم واعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وقولہ اذا جاء ادس الله الى اخرها فكان جميع هذا كما قال یعنی قرآن مجید سلقان شمید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بشارت دی کہ اللہ تعالی آپ کے دین کو تمام دینوں پر غلبہ عطا فرمائے گا اسی طرح یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتا ہے ان لوگوں سے کہ جو تم میں سے ایمان لے اور نیک عمل کیے ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ غلبہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ یوں یہ فرمایا کہ اللہ کی فتح اور نصرت آ کی ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ ان قریب اپ دیکھیں گے کہ گروہ در گرو لوگ اللہ کے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اگے فرمایا قاضی از ماد کی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا دنیا سے وصال ظاہری فرمایا تو عرب کے ہر حصے پر اسلام پہنچ چکا تھا حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی معاملات کو دیکھا جائے ابتدائی حالات کو دیکھا جائے تو اس وقت جس طرح اہل عرب اسلام کو دبانے کے لیے اسلام کا نور بجانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے ایسا تصور بھی نہیں تھا کہ اسلام ہر جگہ پہنچ جائے گا لیکن جو قرآن نے فرمایا اللہ دبارک قبطر نے جس طرح فرمایا ویسے ہی تمام کے تمام معاملات ہوئے حضور استاد اسلام نے فرمایا جیسے بات ذکر کی ہے کہ میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا تو جتنی زمین میرے لیے سمیٹ لی گئی میری امت کی بادشاہی وہاں تک پہنچ جائے گی اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بلکہ شہیدوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے جو فتوحات شروع ہوئی تو اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا حالانکہ اگر اس وقت کا تصور کیا جائے کہ خود اہل عرب اسلام کو قبول کرنے پر راضی نہیں تھے لیکن یہی اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک لے کے چلے گئے مغرب کی تک اللہ دبارک امت کو بادشاہی عطا فرمائی صحابہ کرام علی مردوان تابعین،, تابعین نیک لوگ جو ہے وہ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتے ہی رہے <تصح> مغر بہا وسب لوگو ملک امدی ما ماں زور منہا آگے مزید فرماتے ہیں کچھ اور باتیں اس حوالے سے کہ پرانے مجید سرقان حمید نے اس بات کی بشارت دی اس بات کے بارے میں بیان کیا کہ انکر و انہذوں کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تبارک و وطالیہ نے اس بات کا ذمہ لیا کہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قاضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور تک ہمارے دور تک تمام کے تمام جو مخالفین اسلام ہیں دشمنان اسلام ہیں وہ اپنا پورے کا پورا زور لگا چکے ہیں اپنا زور بیان کرتے ہیں کہ پانچ سال گزر چکے ہیں سو سال اور کچھ عرصہ گزر چکے اپنے دور کے مطابق ہمارے مطابق چودہ سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں کہ چاہے وہ اسلام کے نام لے کر بات کرنے والے ہوں اسلام کے اندر جو منحصد سرکے ہیں وہ کہتے مسلمان ہیں اپنے آپ کو لیکن محالف اسلام عقیدہ رکھتے ہیں یا اسلام کا نام نہ لیتے ہوں تمام نے اپنا پورا زور لگا دیا کہ کسی طریقے سے قرآن مزید فرقان حمید کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں لیکن کوئی بھی نظیر کو اوپر کر سکا نہ زبر کو نیچے کر سکا جیسا قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا آج تک ویسا کا ویسا ہمارے سامنے حالانکہ کوئی کتاب ہو کوئی کتاب ہو وہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو جاتی اس کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے تبدیلی کر دی جاتی ہے لیکن قرآن نے جب اس بات کو بیان کر دیا کہ اننا نش نو نہ انہوں کہ بے ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں تو لا یأتیہ الباطل من بین یديه ولا من خلفی نہ باطل اس کے آگے سے اس کے پاس آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے یہ قران ہر طریقے سے محفوظ ہے فرماتے ہیں وقوله ہی تعالی اننا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظ فکان كذلك لا یکاد یعد من تصع في تغیری و تبدیل مسکنه مین المردی وتی لاسی کلیمتی بن شروفی و الحمد اللہ مزید آگے اسی طرح کی اور بہت ساری آیتیں بیان کی ہیں قاضی اعظم کے رحمۃ اللہ تلارے نے اس میں سے دو طرح کی باتیں اور اشارت فرمائے کہ کہ ان قریب جو لشکر ہیں یہ جی شکست پائیں گے اور پیٹ پھیر کر وہ بھاگیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بات حضر اللہ بیان فرمائی اس کا مطلب کیا ہوگا لشکر شکست کھا کے پیٹ پھیریں گے اپنی تو کہتے ہیں کہ بدر کے دن میرے سامنے کس آیت کی تفصیل ہوئی؟ <سلام> کہ بدر کے میدان میں سیوح زم الجمفار کے لشکر جو ہے وہ شکست آ کر پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے اسی طرح اللہ تبارک و تارا نے اس بات کو بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی فتوحات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تمہیں اس, اس طریقے سے فتوحات عطا فرمائے گا تو جیسے اللہ تبارک و وط نے فرمایا جیسے ہی مسلمانوں کے سامنے یہ بات واضح ہوتی چلی گئی یوں ہی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں نے جو باتیں خفیہ طور پر کہیں تھی یا اپنے دل کے اندر جو باتیں کہتے تھے ان کے ایبو کو بھی سب کے سامنے ظاہر کر دیا مثال کے طور پر یہ ندی کریم صد اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حاضر ہو کر اپنی شقاوت کی وجہ سے اپنی بدبختی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے سلام کرنے کے السلام علیکم کہتے تھے سلام السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے تھے سلامت کو بولتے تباہی کو بولتے ہیں تو یہ کہا کرتے تھے اور پھر اپنے دل میں ہنستے تھے اور یوں کہتے تھے جو ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا بِمَا تو اللہ تبارک نے واد قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل فرمائی کہ یہ یہودی اس اس طریقے سے کہتا ہے ہیں حضور کے سامنے یہ بات انہوں نے نہیں کی تھی اپنے دل کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے لیکن اللہ تبارک وادرا نے ان کے عیبوں کو ظاہر کر دیا ان کو ضرورت نہیں ہوئی کہ اس بات کو جھٹلا سکیں جو کہتے تھے ان کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دیا اسی طرح منافقین جو ہیں وہ بھی اسی طریقے کی گفتگو کیا کرتے تھے کہ اپنے دل کے اندر باتوں کو چھپا کے رکھتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اگر حضرت اسلام سچے رسول ہے تو ہماری ان باتوں پہ اعتماد کیوں کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطرہ نے ان کے بھی اویوب کو ظاہر فرمایا انفسین مادہ یگ دن دلوں کے اندر وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو جس طرح قرآن مجید فرقان شمید نے آنے والی چیزوں کے بارے میں خبر دی اسی طرح جو لوگ موجود ان کے دلوں کے اندر جو باتیں تھیں وہ بھی اللہ تبارک و ان کے سامنے ظاہر کر دی جس سے قرآن کے حق اور سچ ہونے کا موجزہ ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے بیان فرماتے ہیں قاضی فكان كل ذلك وما فيه من كشف أسرار المنافقين والجهود ومقالهم وكذبهم في حلفهم وتقريعهم بذلك. قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك الآية وقوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب الآية وقوله من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. شمید نے دو پر بشارتیںازیز مالکی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ تھے کہ جو حضور علیہ السلاک السلام کے ساتھ استحزا کیا کرتے تھے پریشان کرتے تھے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالی نے آیت نازل فرمائی انا کل مستین کہ آپ کی طرف سے ہم استحضا کرنے والوں کے لیے کافی ہیں مفصرین لکھتے ہیں آیت کے کہ کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے صحابہ کرام علیہ کو اس کی بشارت دی اور جو جو آپ کے ساتھ استحزا کرنے والے تھے لگو تمام کی تمام حلاق ہو گئے برباد ہو گئے جنہوں نے استحظہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا دوسری آیت اللہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی مباحم کا منسلہ و تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمانے والا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور السلط اسلام نے جو آپ کے پہرے دار ہوتے تھے سب کو ہٹا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری قسمت کا میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے اس کے بعد کفار مکہ ہوں یہود ہو منافقین ہوں سب نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہے طرح کی پہنچانے کی کوشش کی حتیہ کہ قتل تک کی کوشش کی بلکہ یہودیوں نے تو اپنی ازلی شقاوت کی وجہ سے یہاں تک کیا کہ دعوت میں بلایا اور اس بات کا ارادہ کیا کہ حضر علیہ اسلام بیٹھیں گے تو اوپر دیوار سے پتھر گرا دیں گے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر دے دی, دی حضر علیہ اسلام وہاں سے اڑ کر نشیب لے لیں تو انہوں نے کوششیں کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا تھا کہ ونواہوں یا عصیموں کا من کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچانے والا حفاظت کرنے والا ہے تو جیسا اللہ نے فرمایا ویسا ہی ہوا کہ حضرال اسلام کی حفاظت خود اللہ تبارک واد نے فرمائی فرماتے ہیں و من قوله تعالی اننا كفيناك المستضدين ولما نزلت بشرا النبي صلى الله تعالی علی وسلم بذالک اصحابہ بان الله كفاه ایاهم وكان المستضقون نفر بمکذا ينفرون الناس عنه ويذونه فهلکوا و قوله والله يحسن من الناس الايا اخبار <سَشیحَتٌ> یہ تیسری وجہ پوری ہوئی چوتھی وجہ انشاء اللہ تبارک و تعالی یہ اگلے سبق کے اندر ہم بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان شمید کی جو حقانیت ہے اس کو ہمارے دل کے اندر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں اس کی تلاوت کرنے اس کے عجائم سے اللہ تبارک ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی عقیدت محبت اقتباء پیروی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین بجائن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم